بخاری, سے بخاری اور مسلم کی روایات پر میں نے تیسرا مسئلہ یہ بیان بیان کیا ये کیا میں جو اس رب کے کی آیت پڑی زنا کرنے والا مرد ہو زنا کرنے والی عورت ہو یہ کتی سبوت اور الدلالت ہے نومانی صاحب یہ کتی سبوت اور الدلالت ہے کہ نہیں زنا کے بارے میں درآن کی یہ آیت پھر انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمارا جو ہے مستبی قول نہیں ہے میں نے جہاں سے پیش کیا انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جو کتاب ہم نے لکھی ہے وافتا اس پر سارے علماء جو آپ کے بڑے بڑے ہیں اس پر فتوے دیتے رہے اور اس پر اتفاق ہوا یہ ظاہر الروایات میں سے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں سوال نمبر تین اس میں زنا کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس پر آپ کو تھوڑا سا اعتراض ہوا کہ ہمارے نزدیک والا حق یہ ہے میں نے آپ کو بیان کیا کہ ظاہر آپ کا مسئلہ یہ ہے جس پر آپ کا اتفاق ہے اور اس پر آپ نے فتو دیا ہے اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ جو فتوے ہم نے فتوا ہندیہ میں جمع کیے وہ سب کے سب متفق بھی یہ بھی ہم حوالہ پیش کر دیں انشاءاللہ حرم والی میں نے پیش کی حضرت صاحب مدینہ آپ کے نزدیک حرم نہیں میں نے متباکہ ابھی سے ثابت کیا کہ مدینہ حرم ہے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا یہ آپ کے ذمہ قرض ہے اور مرتے دل تک رہے گا متواتر اس کو جمع کیا ہے یہ کتاب لے لیں جس پہ متواتر حدیث کو جمع کیا ہے میں نے پھر آیت پڑھی کہ مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا میں نے آیت پڑھی مشرک حرم میں داخل نہیں ہو سکتا آپ کے مذہب کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ آپ کے نزدیک مشرق حرم میں داخل بیت اللہ میں ہو سکتا ہے لکھا ہوا شروع میں نہیں لکھا ہوا لکھا ہوا نہیں لکھا میں نکال دیتا ہوں میں نے میں نے یہ ثابت کیا کہ جان کے بدلے میں جان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 یہ کہتے ہیں پوری نہیں پڑی وہاں لکھا ہوا ہے اس کو سزا دی جائے گی کھلہ کی بچا مارا ویسی اور نبی کو قتل کر کر دیو دیو تو کھلہ کے ان کو چھوڑ بھوڑ دوکٹ لکھا کرے ہاں جناب میں نے ثابت کیا کہ یہ قرآن پاک ہے اور اس قرآن پاک کا پاک لوگ استعمال کرتے ہیں آپ کے مذہب کی کتاب سے پڑھا کہ آپ نے لکھا کہ خون سے پشانی پر فاتحہ لکھنا جائز اور اسی طریقے سے حوالہ کرو اور اسی طریقے سے پیشاب اور خون سے یہ فاتحہ لکھنا جائز واہ فتوا اور فتوا بھی یہی ہے کہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھا جا سکتا ہے اگر ضرورت ہے تو اس کا انکار کر کے دکھاؤ میں لفظ دکھاؤں گا سفا نمبر ایک سو چھپن پر کہ وہاں لکھا ہوا ہے پیشاب سے لکھا جا سکتا ہے آپ کا فتو ہے یہ رب کے قرآن کی توہین ہے اور قرآن کے خلاف ہے اور نیا مسئلہ میں آپ کو بتلاتا ہوں سر کم چنا فیم تم بھی کرنا جو पे انسان ارادہ تین منٹ تک ہو جائیں گے میں بتلا دینا تاکہ صدر صاحب پانچ منٹ کا ٹائم ہے پانچ منٹ کیوں پورے آپ نے کیا آپ اگر پانچ منٹ بات کریں صدر صاحب بات نہیں کر رہا میں صدر سے بات کر رہا ہوں آپ کو آپ پچھلی دفعہ میں صدر سے بات کر رہا ہوں کہ موضوع سے خارج بات ہو رہی ہے اور وہ حوالے پیش کر رہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جو مست رہا ہے اس کے لیے حد نہیں ہے حضرت نے حوالہ پیش کیا ہے انہوں نے دیکھو حد حد بل حق حق کو کس کہتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا انہوں نے پڑھا بھی ہے اب یہ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں عالمگیری میں ہے کبھی کس میں ہے کبھی بات ہو رہی تھی مسائل منسوس علیہ کت ید اور کت یو ثبوت ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں ابھی ہاں ہے ہم اگے اسی جگہ پر کھڑے ہیں یہی تو ایک ہی جی یہی تو شکایت شکست یہی آپ کی شکست ہو گئی ہے آپ نے دلال اور چلے نا اسے حد لگنی ہے جلی ہر ویلے چل رہے ہیں اسے حد لگنی ہے جیڑی کھلی رہے آپ جگہ وہ صحیح ہوتی ہے جیڑی ہر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 راوی کی آپ کے مناظر کا نے کا محققین افسریت کا پہلے نہیں دیکھی تھی اور اس کے بعد اور بخاری, چار بخاری, بخاری یہ چار کتابوں سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ خبر واحد زنی ہوتی ہے تو آپ جو ہے مولی طالب الرحمان صاحب کبھی جاتا ہے اس کا مقصد, مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ کبھی فاتح لکھی گئی ہے وہاں بھی جوڑ بول رہا ہے کون سے پیشاب کے ساتھ فاتحہ لکھی جا رہی ہے آپ کے مناظر نورستانی نے کہا تھا جس پیشاب کے بارے میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے نورستانی نے کہا تھا میں اس کو پینے کے لیے تیار ہوں وہ لکھیں رب المختار نے میرے پاس کیسے موجود ہے آپ کے نورستانی نے کہا تھا جس پیشاب کا مسئلہ یہاں لکھا ہو میں اس پیشاب کو پینے کے لیے تیار ہوں معقول الحم کا مسئلہ یہاں لکھا ہوا ہے ہم اس مسئلے میں نہیں جاتے دلاؤ آپ دلاؤ جو دلاؤ ہے, دلاؤ جو دلاؤ ہے آ... جی ہاں دوسرا مسئلہ پہلی شکست لکھ مارکول پہلی مارکول तो तो جو تحریر میں نے دیا ہے دی صدر نے مطالبہ کیا تھا آپ کو لکھ کر دیں ہم کریں گے میں نے لکھ کے دیا سب کے سامنے لکھ کے دیا اس پر کیوں نہیں جواب آ رہا کیوں نہیں متفع متفق صدر کے کہنے پر ثابت کیا جا رہا کہ یہ جو ہرکتی دلالت اور کتیہ ثبوت ہے اگر صدر صاحب آپ بھی انصاف کا دامن چھوڑ دیں گے تو پھر ایسے صدر جو ہے اللہ خیر کرے پاکستان کی تباہی ہے پھر نہیں کو نہیں لفظ بالکل ہے جی بالکل اگر میں نکال دوں تو بالکل جی یہ دیکھیں یہاں یہ بات ہو رہی ہے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اور نجین والوں کو اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم کیا ہے یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے جی یہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے جی بالکل جی جہاں یہ ٹھیک ہے اب اس پر حدیث کی بنا پر گوشت ابو رحمہ اللہ کا ان کے ندی یہ پاک نہیں ہے حرام ہے دو مسئلے اب آگے صاحب کتاب اس مسئلے پر کام چلا رہے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ کے نزیک یہ حرام ہے پاک نہیں ہے ناپاک ہے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 باقی امام محمد اور امام اللہ دوائی کے لیے اس کو جائز کرا دیتے ہیں یہ, کرتے کرتے آگے فقالا یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی کو نکثیر آ جائے پھر اس نے لکھ دیا دم فی اور لیکن آگے یہ لکھ کر انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ اگر اس کی موت کا خطرہ ہو موت کا خطرہ ہو تو پیشاب اس طرح جائز ہو جائے گا کہ جس طریقے سے شراب جو ہے حالت موت ہے اور کوئی اس کے لیے, لیے, لیے ہے ہے آدمی پر موت آ رہی ہے نہیں بچتا تو وہ بھی حالت اس طرح میں کھا سکتا ہے یہ مسئلہ دیکھا ہوا ہے یہ اونٹ کے پیشاب کا مسئلہ چلا ہے یہ میں نے نشان لگا دیا ہے جہاں سے بات چلی ہم صاحب تو بڑی دو روز شور سے لے کر گئے تھے کہ میں معقول اللہ پر نشان لگاؤں گا یہ محنت کی معقول نشان لگا اس پہ یہ لکھا لفظ لکھ دے معقول نہیں میں نہیں سمجھتا معقول یہ کیا یہ آتی اللہ مطالبہ کیا دیکھیے جناب اب اب تک تو یہ بات کی بات ہو رہی رسول <سؤال> ان کا ٹائم ہے جناب صدر صاحب بولا تھا یہ تو آپ کا مول بھی کہہ رہا تھا رسول بات بہت پوائنٹ پر آ گئی تھی اور حضرت بڑے طرق سے اٹھے تھے کہ میں اور یہ ریکارڈ پر موجود ہے تمباکول الحم کا لفظ دکھاتا ہوں اور اس پر وہ شکست لکھنے لکھوانے پر اصرار کر رہے تھے اب وہ ہجے کر کے بتا رہے ہیں اب وہ عابل عبل کو مختلف کراطوں میں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں تو اس طرح تو بات کہیں پہنچے گی نہیں بات سنیے اگر ویسے تو صابل رحی الفام الحمد بیٹھے ہیں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 میں نہیں ہے پارلیمانی نظام کی بڑی قباہ یہی ہے بڑے ہیں قسم کے لوگ بھی اس کا سدھار تو یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں شریف کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تو ہمیں سے یہی کسی قسم کی شکایت ہے ہمیں یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے تین گھنٹے ان کے ہیں اور اس کے بعد تو ہم نے وہ میں تو ان کو پکا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ وہ یعنی وہ متفق متفق علیہ شیخ خان کی قطعی ثبوت پر ذرا پکے ہو جائیں جی جی اس پر بھی بات ہونا ہے ہونا نہیں میں کہتا ہوں نقد آؤ نقد آؤ یہ نقد کی بات تو جو ہے دیکھے فرار ہونے کی کوشش چالیس آدمی آپ کا فراڈ آئے رہے ہیں جو آپ نے نکل ہے ہیں فرار ہونے کی کوشش نہ آپ اس سفید داری کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں مناظر کو پابند نہیں کر رہے ایسا فراڈ ہم نے آج سے پہلے کسی خدے میں نہیں دیکھا خدا کی قسم میں نے بھی دیکھا ہے محمد اللہ رسول ہل کریم مصیبت یہی بن گئی پارلیمانی نظام کی واقعات آپ جیسے صدر مل گئے کو پتا ہی کوئی نہیں کت کیا ہے تو کیا نہیں ہے کبھی بنا کیا ہے تو کیا نہیں ہے نہ مناظر کو پتا ہے اور نہ صدر کو پتا ہے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور بار بار بات آ رہی ہے اب یہاں بھی بات کیا یہ کہا کہ جی اس پیشاب کی بات ہے جس پیشاب کے بارے میں کے ایک مولوی نے یہ کہا تھا میں اس کو پینا بھی جائے سمجھتا ہوں اور وہ پیشاب ہے کہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہے بات یہ آ رہی تھی اب اس میں انہوں نے بڑی آسانی سے جواب دے دیا کہ لفظ یہ کا موجود ہے اونٹ کا اور اونٹ وہی ہوتا ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے تو اب صاف مسئلہ تو ثابت ہو گیا لیکن ہے جو ہوا یہ صدر صاحب ماشاء یہ اسی طرح ہے جس کی طرح کوئی اس کے ہاتھ میں بالکل پکڑا دے نا گائے کے دو سینگ اور یہ شرط لگا چکا ہو کہ سینگ نہیں ہوتے یہ دونوں ہاتھوں پہ پکڑ کے کہے گا پھر بھی کہ جی کوئی نہیں ہوتے کوئی نہیں ہوتے کوئی نہیں ہوتے یہ مناظر بھی ایسا ہے اور یہ صدر بھی ایسا ہی ہے اب ذرا بات سمجھو جہاں پہ صدر سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے مناظر کو بہت ٹائم دیکھا ہوا ہے الحمد للہ ہوں کہ انہوں نے اپنے مناظر کو بہت پابند الحمد للہ ہمارے ہاتھ میں یہ دعائی دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے مناظر کو پابند کیا ہوا ہے بات کہہ رہا تھا بات کہہ رہا تھا کہ مسائل کون سی ہوں اب چاہیے تو یہ نہ کہ صدر پابند کرے اپنے مناظر کو پہلے جو مسئلہ پیش کرے اس میں دلیل پیش کرے کتی اس سبوت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 اندینہ تا اس کو ثابت کرے اتنے زیادہ صحابہ سے اتنے زیادہ صحابہ سے مستہ کی اس کے بارے میں صاف ہم نے بتا دیا ایک سو ستاون پہ یہ رد المحتار شامی کے اندر جلد نمبر تین کے اندر صاحب موجود ہے ول حق کو وجوب الحد و حق کو وجوب الحد ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حد اس پر واجب ہوتی ہے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 اب قرآن کے خلاف کوئی کہے وہ خنزیر اور حرام کا حرام ہے اسی طرح یہ چیز بھی حرام کی حرام ہے لیکن مجبوری کی شکل میں اگر کوئی صورت ایسی بن جائے اور اس کی کوئی شفا کی امید نہ ہو تو وہ بعض علماء نے یہ بات لکھی ہے اور وہ بھی بعد والوں نے لکھی ہے اور وہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جی اس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے اور ظاہر مذہب اس میں بھی ہمارا یہی المن ہو منع ہے یعنی یہ چیز بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی بات <asthma> بالکل صاف ہے بات بالکل آپ مسئلہ کوئی پیش کریں شک. یہی جو اس آج... کا شرح ہے شرح اس میں نقبۃ الفکر بھی صاف ہے یہ اس کی عبارت ہے اقتصار حدیث بھی ہے تارے کو نہیں جی <تصفح> <تصفح> الخبر جس میں کوئی سارے آحاد ہیں ہی فاتحہ لکھنا اس پر بحث ہو رہی تھی ہو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 یہ کوئی محرمات والی کیوں چھوٹ گئی کوئی ماں کے ساتھ یہ مٹھائی کھانا پھوپھی خالا کے ساتھ جو ضنا کرتا ہے وہ بھی اور قرآن کہتا ہے زانی کو سزا دو آپ کہتے ہیں اس پر کوئی حد نہیں آپ سے نکاح کرنے کے لیے محرمات سے نکاح کرنے کے لیے نس کتی دلالا پیش کرو کتی سبوت دلالت دلالما سے نکاح نہیں ہو سکتا محرمات محرمات سے محرمات سے نکاح آدمی کوئی کرے نکاح کوئی کرے اس پر حد واجب ہوتی ہے لفظ لکھو محرمات سے جو نکاح سمجھ محرمات سے جو نکاح کرے نکاح کرے اس پر حد واجب ہوتی ہے اس کے لیے لسکتی سبوت کا کیوں دلا پیش کرو پیش کرو بس اب آپ درمیان اچنا بولو اس بات کرو یہاں سبوت کا کیوں دلا کرو اس کے بغیر بات مسئلہ جو لکھا ہے آپ نے موضوع سے ہٹ کر جو جائے گا اس کی شکست موضوع سے ہٹ کر جو جائے گا اس کی شکست ثابت کریے سبوت یہ جناب درمیان بولو اچھا اچھا چلو صدر, بو بو بو بو صدر صدر صاحب ہو صدر صاحب, صاحب, آن آن صاحب آن بات یہ ہوئی تھی طالب رحمان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ جو میں نے دو مسئلے پیش کیے ہیں پہلے ان کو میں اب کتنی دلالت اور کت ثبوت پیش ثابت نہیں کر سکتا کسی دوسری محفل میں کروں گا یہ بات ہوئی ہے محفل میں جیسے دیکھ سکتے یہ بات نمبر دو یہ بات نہیں ہوئی نہیں ہوئی یہ نہیں ہوئی جی نہیں یہ نہیں ہوئی دوسری نہیں وقت مقرر کیا جائے دوسری لیول مقرر کی جائے ہم اس کو کاغذ کر یہ نہیں ہوئی ہمارا چلو جی ہماری میں سدر ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں اگر جو حضرت جھوٹ بول رہا ہے اس کا جھوٹ ثابت نہ ہو تو میری شکست ہے میں پوری جماعت کی میری شکایت ہوں سطر جھوٹ بول رہا ہے طالب الرحمان نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں وقت دیا جائے طالب الرحمان نے یہ بات کہی ہے کہ کسی دوسری محفل میں ثابت کرے کہ یہ کہنے کہیں خدا کے لیے کہا کہ یہ کہیں اسے سطر جھوٹ بول رہا ہے جواب تو دے دو کہیں اتنا جواب تو دے اتنا جواب تو دو جی سو سے جی سو سے جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو لانت اللہ الٹ نہ بولو ابھی تالو محاسہ کے محاسہ دیکھی اللہ لالت اللہ دیر اللہ نہ آدمی چالیس آدمیوں کے سامنے کہا ہے زور کا مقد مقرر کیا جائے دوسری محفوظ مقرر کی جائے سفید چوڑی سے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہا اس نے اگر نہیں کہا تو نہیں ہے ایک منٹ جتنا پورا منتری کے بات سنے ہم نے کیا کہا کیا آپ نے کہا دسن دے کی بات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 شام اگر زور تو بعد رکھ اسی طرح گل ہوئی ہے شور کر کے نظر آ رہی ہے گل جی ہوئی ہے ہوں وزا یہ کرنی ہے کہ وہاں کس لے اس چیز کا سبوت پیش نہیں کر سکے کس طرح کی شور سارے مسئلے تو ہٹ گیا تو ٹائم منگا گیا کلیادہ تسلیم کر لیا باقی مستنی مستنی چیز تیار نہیں ہوگا جی مختلف استعمال بات اگر آپ سے بات سن سکیں بات یہ ابھی اگر آپ پانچ منٹ کی کیسپ سن لیں نا انہیں کی یاد رکھتی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 میں اگر غلطی کر رہا ہوں صدر ہو کر تو مجھے گربان سے پکڑیں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسائل منصوص ہوں گے اور منصوص کی آگے خود انہوں نے تفصیل لکھی کتی ثبوت اور کتی دلالت کے ساتھ میں نے ان کو تعریف دی تھی کہ آپ جو انہوں نے روایتیں پیش کی ہیں ان کو کتی دلالت اور کت ثبوت ثابت کریں یہ بات ہوئی رہی ہے نا انہوں نے کہا آپ کو لکھ کر دیں ہم ثابت کر دیں ہم نے کہا ہم تسلیم کر لیں گے میں نے لکھ بھی دے دیا ابھی تک کیا انہوں نے کتی دلالت کتی ثبوت کی تعریف کی ہے جی